السلام علیکم پچھلی دفعہ ڈائنامک پروگرامنگ کے سلسلے میں ہم نے ایک اور مثال شروع کی تھی وہ تھی 01 ون نیپ پرابلم اور پرابلم یوں تھی کہ فرض کریں آپ کے پاس ایک بیگ ہے جس میں آپ چیزیں ڈال سکتے ہیں آئٹمس البتہ وہ وزن کے لحاظ سے ایک خاص حد تک چیزوں کو برداشت کر سکتا ہے اگر وزن ان چیزوں کا زیادہ ہو جائے کسی ڈبلو ہم نے استعمال کی تھی ٹرم ڈبلو سے اگر زیادہ ہو جائے تو وہ نیف سیک جو ہے وہ وزن برداشت نہیں کر سکتا اس کی میں نے مثال کچھ یوں بھی دی تھی کہ ایک چور ہے جو کہ کسی سٹور میں جاتا ہے وہاں سے چیزیں چرانا چاہتا ہے تو وہ کوشش یہ کرے گا کہ جو بھی چیزیں لیں اس ان کی ویلو جو ہے وہ سب سے زیادہ ہو یا ممکن ہو کہ سب سے زیادہ ہو اس کی دوسری مثال جو کہ ایکچولی کافی استعمال کی جاتی ہے وہ یہ کہ آپ کے پاس کوئی ٹرک ہے جس کے اندر آپ نے سامان لادنا ہے اور آپ چاہتے یہ ہیں کہ وہ سامان لادا جائے جس کی ویلو جو ہے وہ سب سے زیادہ ہو یہ ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ فرض کریں کوئی سے آ رہا ہے تو آپ اپنے گھر سے چیزیں نکال کے کہیں لے جانا چاہتے ہیں اور وہ چیزیں آپ اپنی گاڑی میں ڈال کے لے جانا چاہتے ہیں لیکن گاڑی جو ہے وہ ایک خاص حد تک وزن اٹھا سکتی ہے تو اب آپ یہ سوچیں گے کہ میں گھر سے وہ کون سی چیزیں اٹھا کے گاڑی میں ڈالوں جن کی بنا پہ ایک تو وزن لمیٹیشن ایکسیڈ نہ ہو اور ان چیزوں کی ویلو جو ہے وہ میکسیمم ہو یعنی کہ آپ کوشش کریں گے کہ قیمتی سے قیمتی چیز جو ہے اس کو اپنی گاڑی میں ڈالیں ان کا مقصد مثالوں کا یہ تھا کہ یہ پرابلم جو ہے زیرو ون ایپس ہے کہ یہ ایکچولی ایک پریکٹیکل حیثیت رکھتی ہے اور پروڈکشن پلاننگ میں یا انونٹوری مینجمنٹ میں یا جہاں پہ آپ کی شپنگ والی بات آ جاتی ہے کہ چیزوں کو ادھر سے ادھر منتقل کرنا ان کے وزن اور ان کی ویلیو کے لحاظ سے وہاں پہ یہ پرابلم جو ہے سامنے آتی ہے اور اس کا حل جو تھا وہ ہم نے سوچا ایک طریقے سے لیکن وہ طریقہ کامیاب نہیں ہوا تو پھر ہم نے ڈائنامک پروگرام والی مثال یا ڈائنامک پروگرامنگ اسٹریٹجی جو ہے اس کو استعمال کیا اس کی خاطر پھر بھی ہم نے وہی ٹیبل اپروچ استعمال کی کہ ہم ایک ٹیبل بنائیں گے اور ٹیبل کچھ یوں بنا کہ ہم سب پرابلمس آئیڈینٹیفائی کریں گے کیونکہ میں نے پچھلی دفعہ عرض کیا تھا کہ ڈائنامک پروگرامنگ میں آپ پرابلمس یا پرابلم جو آپ کے سامنے ہیں اس کی سب پرابلمس بناتے ہیں اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان سب پرابلمس کو آپٹملی سالو کیا جائے اور پھر ان میں سے سب پرابلمس میں سے جو مناسب نظر آتی ہیں ان کو جوڑ کے فائنل سولوشن حاصل کی جائے زیرو ونپ کے کیس میں ہم نے سب پرابلم یوں بنائی کہ فرض کریں نیپسیک کی لمٹ جو ہے وہ ڈبلو نہیں بلکہ ڈبلو سے کم ہے وزن کے لحاظ سے اور آئٹمس جو ہم ڈال سکتے ہیں ان کے چننے کے لیے تمام ان آئٹمس نہیں بلکہ کم یاد ہے یہ وہ آئے والی بات خیر آج ہم اب اس کاروائی کو آگے لے جا کے وہ ریکرنس ریلیشن بنائیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم ایک مثال کے ذریعے اس ریکرنس ریلیشن کو سالو کریں گے یعنی کہ ایک لحاظ سے وہ الگریدم سامنے آ جائے گا جو کہ اس ریکرنس ریلیشن سے ہمیں حاصل ہوتا ہے یہاں پہ یہ بھی میں کہتا چلوں کہ میں نے اس کے لیے ایک دوسری اصطلاح استعمال کی تھی کہ ایک لحاظ سے یہ انڈکٹیو اپروچ ہے ڈائنامک پروگرامنگ کو آپ ایک انڈکٹیو اپروچ بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس کی سلوشن جو ہے اس کو ہم باٹم آپ فیشن میں حاصل کرتے ہیں ایونچولی ہمارے پاس ایک ریکرنس ریلیشن آتی ہے لیکن اس ریکرنس ریلیشن کو سالو کرنے کے لیے ہم بیس کیس سے شروع ہوتے ہیں اور n کی جانب جاتے ہیں یہاں پہ ہم انڈکٹیولی کوئی چیز پروو نہیں کرتے بلکہ جو انڈکٹیو طریقہ کار ہے کہ زیرو سے شروع کرو یا بیس کیس سے شروع کرو n-1 جاؤ اور پھر وہاں سے n پہ چلے جاؤ خیر یہ کاروائی جب آپ کے سامنے آئے گی تو جو پہلی مثالیں تھیں ایڈ ڈسٹینس کی اور میٹرکس ملٹیپیکیشن کی ان کی جو خاصیت ہے وہ آپ کو یہ, یہاں پہ بھی ملے گی تو آئیے اب ہم وہ ریکرنس ریلیشن بناتے ہیں پھر اس کو مثال کے ذریعے ہم سالو کریں گے ٹو کمپیوٹ دی اینٹریز آف وی وی ول یوز این انڈکٹیو اپروچ یہ میں سلائڈ دوبارہ دوہرا رہا ہوں ان بیس وی زیرو جے از زیرو فور زیرو لیس دین ایکلو یہ بات میں نے پچھلی دفعہ اس کا ذکر کیا تھا کہ اگر کوئی آئٹم ہے ہی نہیں تو بے شک نیپسیک جتنا مرضی وزن برداشت کر لے اس کی ویلو جو ہے یہ وی ار میں جو ہم سٹور کر رہے ہیں وہ تو زیرو ہوگی کچھ آئٹمس ہوں گے ہی تو کچھ ویلو آئے گی دوسری بات یہ بھی سامنے نظر آئے گی کہ ویلیو بے شک آ سکے لیکن اگر وزن کی لمٹ زیرو ہے تو اب آپ آئٹم ڈال ہی نہیں سکتے کیونکہ وہ کوئی وزن بھی برداشت نہیں کر سکتا اس سوچ کی بنا پہ اصل میں دو کیسز اب بنتے ہیں اور وہ یوں اگر میں آئے آئٹمس جو ہیں وہ اس طرح جیسے کہ میں نے ذکر کیا تھا کہ ہم N آئٹمس نہیں البتہ ہم N سے کم I آئٹمس جو ہیں ان میں سے چیز چنتے ہیں جہاں تک I آئٹمس کا تعلق ہے آئے تک پہنچنے کے لیے ہم نے ایک کیس پہلے کیا ہوگا جس میں ایک سے لے کے I مائنس ون آئٹمس ہم نے لیے تھے اور اس وقت ہم نے ایک solution ڈھونڈی تھی یعنی کہ وہ سب پرابلم یہاں پہ ایک لحاظ سے اب وہ انڈکشن والی بات آ رہی ہے آئی i-1 تک تو میں نے کر لی اپنی چوائس اور اس کے لیے میں نے آپٹل سولوشن بھی فرض کریں ڈھونڈ لی تو اب جو object i ہے یعنی کہ میں اپنے سیٹ میں ایک اور object ڈالتا ہوں تو یہاں پہ اب میں کیا کروں یہاں پہ جو بات میں نے لکھی ہے کہ لیو object i کہ فرض کریں i سے لے کے i-1 تک objects تھے ان سے میں نے چوز کر لیا اب آبجیکٹ آئے جو ہے یا آئٹم آئے جو ہے یہ بھی اب مجھے حاصل ہے یعنی کہ یہ بھی میں اب اپنے بیگ میں ڈال سکتا ہوں تو آئے کے حساب سے میں کیا کر سکتا ہوں وہ 01 ون کی بنا پہ دو ہی چوائسیز ہیں یا تو میں آیت آبجیکٹ کو لے سکتا ہوں یا اس کو میں چھوڑ سکتا ہوں یہ میری چوائس ہے اف we چوز not to take آبجیکٹ آئے then the optimal value will come about by considering how to fill a knapsack of size j with the remaining objects 1, 2 through i minus 1 آپ اس طرح بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس ون تھرو آئی جو ہے یہ آئٹمس ہیں ان میں سے آپ کوئی بھی آئٹم چن سکتے ہیں ہم فی الحال آئ کو لیتے ہیں کہ آئ آئٹم کو میں فرض کرے نہیں چنتا اگر میں اس کو نہیں لیتا تو جو آپٹیمل سولوشن میں بنا سکتا ہوں اس کے لیے اب میرے پاس ون تھرو i-1 ون ہی رہ جاتے ہیں ان میں سے کس, کوئی کامبنیشن جو ہے وہ مجھے آپٹیمل value دے گی آئٹمز ون تھرو i کو سامنے رکھتے ہوئے جس میں میں نے آئے کو نہیں چنا اب اگر یہ سب پرابلم ہے یا اگر میری وی ارے بن رہی ہے تو یہ اصل میں جیسے کہ میں نے لکھا ہے دس از جسٹ وی i مائنس یعنی کہ وہ سب پرابلم جس میں میرے پاس one تھرو i-1 ون ہیں اور j جو ہے وہ لمٹ ہے دوسرا کیس میں آبجیکٹ آئے کو لے لیتا ہوں یعنی کہ اس کو چن لیتا ہوں جیسے کہ میں نے لکھا ہے کہ ٹھیک آبجیکٹ i لیکن اب دیکھیے اس کے نتیجے میں کیا ہوگا If we take object i then we gain a value of وی آئی یعنی کہ اگر میں نے آبجیکٹ آئے کو اپنے نیپ سیک میں ڈالا جس کی کیپیسٹی جو ہے جے ہے یہ, یہ ذہن میں رہے w نہیں جے ہے اگر میں نے آبجیکٹ آئے کو چن لیا تو اس کی بنا پہ جتنے آئٹمس پہلے سے موجود ہیں نیپ سیک آف کیپیسٹی جے اس میں اب add میں کرتا ہوں البتہ چونکہ یہ آئٹم میں نے ڈال دیا تو اس کی بنا پہ جو میری ٹوٹل کیپیسٹی تھی جو جے ہے اس میں سے ڈبلو آئی جو ہے وہ اب استعمال ہوگی کیونکہ میں نے اس آئی آئٹم کو اپنے بیگ میں ڈال دیا تو اس کی بنا پہ ود ریمیننگ جے مائنس ڈبلو آئی کیپیسٹی ان دا نیف سیک وی کین فل اٹ ان دا بیسٹ پاسبل وے ود آبجیکٹس 1,2 through i تھرو آئی مائنس ون دس plus وی آئی 1 j- آئی مائنس اور آخری بات کہ this is اونلی پاسبل اف ڈبلو آئی از لیس دین اکول ٹو جے یہاں پہ ذرا یہ چند باتیں دوبارہ غور سے دیکھ لیجیے اگر میں آبجیکٹ آئی کو اپنے نیپ سیک میں ڈالتا ہوں جس کی کیپیسٹی ہے یہ بھی ذہن میں نیپسیک کی ویلو جو ہے استعمال کر لوں گا اور اس کی بنا پہ جو بکیا رہ جاتا ہے, weight, جو ہے, اب جے مائنس آئی جو ہے یہ آپ کے پاس اویلیبل ہے اب چونکہ آپ نے آئی آئیٹم کو تو چن لیا کیپیسٹی ہے جے مائنس ڈبلو آئی اس کو اب آپ تھرو آئی مائنس ون سے ہی آئیٹم شامل کر چکا ہوں تو بکیا سب جو بنی مائنس ڈبلو آئی اور وہ میں بھر سکتا ہوں آئٹمس چن کے ون تھرو ٹو کاما آئی مائنس ون جہاں تک یہ جے مائنس ڈبلو آئی کیپیسٹی اور آئٹم 1 تھرو آئی مائنس ون کا تعلق ہے یہ اب میری ایک سب پرابلم بن گئی اور اس کو اگر میں آپٹملی حل کر لوں تو وہاں سے جو وی کی ویلو بنے گی وہ مجھے ملے گی وی آئی مائنس ون جے مائنس ڈبلو آئی یہاں پہ یہ لحاظ اس چیز کا لحاظ کیجئے کہ ہم نے شروع میں کہا تھا کہ یہ جو ویٹس ہیں یہ انٹر ہیں اور اس کی بنا پہ جے مائنس آئی جو ہے یہ ایک انٹیجر ہی ہوگا اور اس بنا پہ میں اس کو ایز این انڈیکس استعمال کر سکتا ہوں لیکن جہاں تک ویلو کا تعلق ہے کہ وی آئی اس آئٹم کی ویلو پلس جو آئی مائنس ون آئٹمس اور جے مائنس ڈبلو آئی کیپیسٹی سے جو مجھے آپٹیمل ویلو حاصل ہوئی یہ اب آئی اور جے کی ویلو بن جائے گی ہاں یہ ضرور ہے کہ میں ڈبلو آئی یا آئٹم آئے کو اس صورت میں استعمال کر سکتا ہوں کہ اگر ڈبلو آئی جو ہے وہ لیس دین اکو ٹو جے ہے کیونکہ صاف بات ظاہر ہے کہ اگر کیپیسٹی جے ہے نیپسیک کی یاد رہے یہ فل کیپیسٹی نہیں یہ کم ہے اور جو آئت آئٹم ہے اس کا وزن جے سے زیادہ ہو جائے تو پھر تو کسی صورت میں آئے جو ہے وہ یا آیتھ آئٹم جو ہے وہ اس نیپ سیک میں ہم نہیں ڈال سکتے ان دو کیسز کے کی بنا پہ میرا خیال ہے کہ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہماری ریکرنس ریلیشن کچھ بنتی نظر آ رہی ہے میں اب آپ کو یہ ریکرنس ریلیشن پوری اپنی حالت میں دکھاتا ہوں اور اس کے بعد پھر ہم ایک مثال لے کہ اس ریکرنس ریلیشن کو استعمال کر کے زیرو ون نیپس کی ایک سلوشن نکالیں گے اور جیسے کہ پہلے میں نے آپ کو دکھایا ہے جب یہ سلوشن سامنے آ جائے تو اس میں ہمیں وہ وائی بھی, وائی بھی سامنے لانے کا موقع ملتا ہے کہ یہ سولوشن ہم کس طرح بنا رہے ہیں اور بعد میں میں آپ کے سامنے وہ ایلگر بھی پریزنٹ کروں گا سوڈو کوڈ کی فارم میں لیکن اس مثال سے وہ چیز واضح ہو چکی ہوگی کہ یہ جو ریکرنس ریلیشن کی سولوشن ایلگر فارم میں ہم کیسے حاصل کریں گے اور یہ بھی کہ فائنل سولوشن ہمیں کیسے حاصل ہوگی ہاں یہ بھی میں کہتا چلوں کہ سولوشن میں ہمیں دو چیزیں درکار ہیں یہ کہ وہ کون سے آئٹمس جو ہیں ان کو ہم نے نیپسیک میں ڈالنا ہے اور دوسرا یہ کہ ان آئٹمس کی وہ فائنل آپ ویلو کیا نکلی کیونکہ ایونچلی ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آئٹمس ہمارے پاس ہیں وہ آئٹمس ہم کون سے چنے جن سے ہمیں میکسیمم ویلو ملے اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ابھی بھی میں اگر جو ان میں سے سب سے قیمتی آئٹمس ہیں ان کو نیپسیک میں ڈالوں اور ان سے میری ویلو میکسیمائز ہوگی اصل میں یہ نتیجہ نہیں نکلے گا یہ 01 نیپ نیپسیک کی ایک خاصیت ہے کہ اصل میں لازمی نہیں کہ جو سب سے قیمتی آئٹمس ہیں وہ ہی نیپسیک میں جائیں خیر اس ریکرنس ریلیشن کو اگر ہم کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے تو اس کی بنا پہ اب جو کاروائی ہوگی آئیے اب اس کو ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ میں نے اب وہ ریکرنس ریلیشن جو بن رہی ہے وہ آپ کے سامنے پیش کی ہے اس میں سے یہ والی جو انٹری ہے یہ ہمارا وہ بیس کیس ہے یعنی کہ اگر وی زیرو یعنی کہ کوئی آئٹم اویلیبل نہیں تو جے کی جو بھی ویلو ہو گریٹر اور اکول ٹو زیرو اس کیس میں وی کی ویلو جو ہے زیرو ہے ایک اور ویلو میں نے یہاں پہ دکھائی ہے کیونکہ آپ بعد میں دیکھیں گے کہ ہم جے میں سے ڈبلو آئی سب کرتے ہیں تو چانس یہ بھی ہے کہ وہ نیگیٹو ہو جائے جے مائنس ڈبلو آئی جو ایکسپریشن ہے اس کی ویلیو نیگیٹو آ ہے اس کے لیے ہم نے ایک گارڈ سٹیٹمنٹ سمجھے یہ ڈالی ہے کہ اس کے ساتھ جے جو ہے ہم اس کو مائنس انفینٹی کر دیں گے یعنی کہ بہت تھوڑی ویلیو دیکھیے وی جو ہے اس کے اندر ہم ویلیو سٹور کر رہے ہیں اور ہم اس کی میکسم ویلیو چاہتے ہیں تو شورلی اگر میں اس میں نیگیٹو انفینٹی ڈالوں تو کسی صورت میں یہ میکسیمم نہیں ہو سکتی اور یہ اب ایکسپریشن جو ہے یہ وی آئی جے کیس ہے جب میرے پاس آئی آئٹمس ہیں اور جے جو ہے کیپیسٹی ہے تو اس میں وہ جو پہلا کیس تھا کہ میں آئی آئٹم جو ہے اس کو نہیں چنتا میرے پاس آئی آئٹمس ہے میں آئی آئٹم کو نہیں لیتا اس کیس میں وی کی جو value ہے وہ آئی مائنس ون آئٹمس یعنی one تھرو آئی مائنس ون آئٹمس اور جے کیپیسٹی کو لے کے بنے گی اور دائیں جانب یہ کہ وی آئی جے از گریٹر دین جے اس کا مطلب یہ کہ یہ جو وی آئی کی value ہے یہ چونکہ جے سے زیادہ ہوگی یاد رہے اس کا کیا مطلب ہے اور یہاں سے یہ چیز بھی سامنے آئی کہ میں آئی کی value یا آئے آئٹم کیوں نہیں چنتا دیکھیے ٹو کیسز تھے کہ آئی میں چنتا ہوں یا آئے کو میں نہیں چنتا یہ بات میں نے وہاں پہ واضح نہیں کی تھی کہ آخر کیا وجہ ہے کہ میں آئ آئٹم کو نہیں چنتا وہ یہ کہ اگر آئت آئٹم کا وزن جو ہے وہ جے جو کہ کرنٹ کیپیسٹی ہے اس سے زیادہ ہو جاتا ہے تو آپ آئی آئٹم کو نہیں چن سکتے بے شک اس کی ویلیو لاکھوں میں ہو کیونکہ اگر آپ اس کو نیپ سیک میں ڈالیں گے جس کی کیپیسٹی جے ہے تو وہ نیپ سیک جو ہے وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتا البتا اگر ڈبلو آئی کی ویلیو جو ہے وہ جے سے کم یا اس کے برابر ہے تو وزن کے لحاظ سے تو میں اس کو چن سکتا ہوں اور اگر میں اس کو چنتا ہوں تو میرے پاس یہ ایکسپریشن آتا ہے کہ میں نے اس کو لیا جس کی بنا پہ میں نے وی آئی میں ایڈ کیا اور اس کے بعد جو بقیہ آئٹمس میرے پاس رہ گئے I 1 تھرو آئی مائنس اور جو بقیہ وزن لمٹ میرے پاس ہے جے مائنس ڈبلو آئی اس کی بنا پہ یہ سب پرابلم جو ہے اس کے نتیجے میں جو بھی ڈی کی ویلیو آتی ہے وہ پلس جو میں نے چوز کیا البتہ میں اس کو صرف نہیں لوں گا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آل دو آئی جو ہے وہ جے سے کم ہے یعنی کہ وزن کے لحاظ سے تو میں چن سکتا ہوں لیکن ویلیو کے لحاظ سے شاید میرے لیے وہ مناسب نہ ہو میرے لیے شاید مناسب یہ ہو کہ میں اس کو ابھی بھی نہیں چنتا اور اس صورت میں پھر میں وی آئی مائنس ون جے کو لے کے یعنی کہ one 1 تھرو i مائنس ون کو لے کے ادھر سے جو مجھے ویلو مل رہی ہے اس کے ساتھ کمپیئر کرتا ہوں جس میں میں نے آئے آئٹم کو لیا اور ان دونوں میں سے جو میکسیمم ہے اس کو میں لے کے آگے چلتا ہوں ایک لحاظ سے یہ ایکسپریشن یہاں پہ دوبارہ اپیئر ہو رہا ہے لیکن یہ کنڈیشن جو ہے یہ ہم نے چیک کرنی ہوتی ہے کہ اگر آئت آئٹم جو ہے اس کا وزن جے سے زیادہ ہو جائے تو کسی صورت میں ہم ڈبلو آئی جو ہے اس کو شامل نہیں کر سکتے اپنے نیپسیک کی کیس میں یہ ہماری اب ریکرسو فارمولیشن ہے تو اب اس کا حل جو ہے یعنی کہ اس کی ایک لحاظ سے کلوزڈ فارم تو نہیں البتہ یہ کہ الردمیکلی ہم یہ ریکرنس کیسے سالو کریں جس کی بنا پہ ہمارے پاس وی آئی جے جو ہے ان کی ویلوز آ جائیں وہ یہ اور یہ بات میں پھر دوہرا رہا ہوں کہ ا نائو ایویلویشن آف دس ریکرسو ڈیفینیشن از ایکسپونینشیل یہ ذرا دوبارہ اس پہ غور کیجیے از ایکسپونینشیل یہ ایکسپونیشیل والی بات کیا ہے اس میں یہ ہے کہ اگر آپ اس کو ریکرسیولی کریں تو اس میں دیکھیے کہ نہ صرف آپ سمپلی وی کی ویلیوز کیلکولیٹ کر رہے ہیں اس میں وہ میکسیمم کی ویلیو بھی آ رہی ہے جس کی بنا پہ اگر اس کا اپ ایک ٹری لائک سٹرکچر بنائیں تو وہ بائنری ٹری تو نہیں وہ تو اصل میں کافی زیادہ بڑا ہو جائے گا اور اس کے اندر بے تحاشا کام آپ کو کرنا پڑے گا تو ہم اس چیز کو اوائڈ کرنا چاہتے ہیں یہی بات ہم نے میٹرکس ملٹیفکیشن کے کیس میں بھی یہی کی تھی کہ وہاں پہ بھی اگر یاد ہے کہ K کی ویلو مختلف لے کے اس سے ہم پرنتس کو موو کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی یہی ایکسپونشل بات ہوئی تھی اس چیز کو اوائڈ کرنے کے لیے ہم پھر وہی کاروائی کہ کسی طرح باٹم اپ اپروچ بیس کیس کو استعمال کر کے اس کو ہم سالو کریں گے اور یہی بات میں نے یہاں پہ اب لکھی ہے سو ایز یو شو وی اوائڈ ریکمپیشن بائی میکنگ اے ٹھیک یہ ٹیبل ہم بھی اسی وجہ سے بنا رہے ہیں کہ یہ جو ریکرنس ریلیشن ہماری بنی اس کو سالو کرنے کے لیے ہم ٹیبل بنائیں گے اور اس ٹیبل کو ہم ایک خاص انداز سے فل کریں گے جس سے یہ جو چیز ہے ریکمپٹیشن یہ اوائڈ ہو جائے ایک لحاظ سے یہ وہ میموائزیشن والی بھی بات ہے کہ جیسے جیسے وی کی ویلیوز ہم کیلکولیٹ کرتے جاتے ہیں ان ویلیوز کو استعمال کر کے ہم بکیا ویلیوز کو حاصل کرتے ہیں اب اس کی خاطر let's an جس میں ڈبلو کی ویلیو میں گیارہ رکھتا ہوں اور دیر آر فائیو آئٹمس ٹو چوز فرام یہ ہماری پروبلم اسٹیٹمنٹ ہے مثال کے لیے کہ نیف سیک جو میکسمم ڈبلو ہولڈ کر سکتا ہے وہ ہے گیارہ اور وہ پانچ آئٹم جو ہیں وہ ہم ان میں سے چن سکتے ہیں اور وہ یو میں نے اصل میں آپ ٹیبل تو دکھایا ہے لیکن ٹیبل کی اس جانب آئیے وہ ایسے کہ آپ کے پاس پانچ آئٹمس ہیں جن کے وزن ہیں ڈبلو کا وزن 1 ہے اور اس کی ویلیو 1 ہے آئٹم نمبر 2 کا وزن 2 ہے اور اس کی ویلیو 6 ہے آئٹم نمبر 3 کا وزن 5 ہے اور اس کی ویلیو 18 وزن 4 کا سکس ہے اور اس کی ویلیو بائیس اور پانچویں آئٹم کا وزن پانچ ہے اور اس کی ویلیو 28 ایٹ اب اس ٹیبل کے سٹرکچر کو دیکھیے میں اس میں رو بائے رو چیزیں بھروں گا پہلے اس رو سے پھر آگے میں چلوں گا البتہ اس میں آئے جو ہے وہ تو ہوں گے نمبر آف جن میں سے میں چن سکتا ہوں اور آئے جو ہے وہ 1 ٹو تھری فور فائیو تک جا سکتا ہے کیونکہ میرے پاس پانچ آئٹمس ہیں جے جو ہے میری وہ لمیٹیشن ہوگی کہ میں نیپ سیک جو ہے اس کو چھوٹی کیپیسٹی کا اور پھر بڑی کیپیسٹی کا چنوں گا اور وہ کیپیسٹی جے جو ہے وہ میں نے یہ کالم کی ہیڈنگ میں دکھایا ہے کہ دیکھیے میکسمم جے جو ہے وہ گیارہ ہوگا البتہ اس کو میں زیرو سے شروع کروں گا پھر ون ٹو اور ٹو سے لے کے گیارہ تک یہاں پہ وہی بات کہ ہم یہ ساری کاروائی جو ہے یہ انٹیجر ویلوز کے ساتھ کر رہے ہیں جس کی بنا پہ ہم یہ ٹیبل بنا سکتے ہیں شورلی اگر یہ ویٹس جو ہیں یہ فلوٹنگ پوائنٹ نمبرز ہو جائیں تو پھر یہ مسئلہ بن جاتا ہے کہ میں اس سے ٹیبل کیسے بناؤں اس جے کو میں انڈیکس کیسے استعمال کروں گا اچھا اب یہاں پہ دیکھیے کہ جے جب زیرو ہے تو ایک لحاظ سے یہ بھی ایک بیس کیس بن گیا کہ وزن جو ہے نیف نیفسیک کا وہ زیرو ہے اس کیس میں بے شک آئٹمس کی ویلیو زیادہ ہو کم ہو میں کوئی آئٹم ڈال ہی نہیں سکتا دوسرا کیس یہ بھی ہے جو کہ ایکچولی میں نے یہاں پہ انڈیکیٹ نہیں کیا کہ اگر کوئی آئٹمز ہیں ہی نہیں یہاں پہ پانچ ہیں لیکن اگر ایک لحاظ سے دیکھا جائے کہ جے کی ویلیوز بے شک زیرو سے گیارہ ہو جائیں لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ تم کوئی آئٹم نہیں چن سکتے میں نے سارے آئٹمز جو ہیں لاکر میں ڈال دیے یا سیف میں ڈال دیے تو اب آپ کچھ نہیں چن سکتے تو اس کیس میں بھی زیرو ہے یہ میں نے یہاں پہ رو نہیں دکھائی لیکن وہ ذہن میں بیس کیس ہے وہ سامنے رہے اور وہ انٹوٹیولی کافی آبیس ہے کہ اگر نیپسیک کا جو ویٹ لمٹ ہے وہ زیرو ہے یا نمبر آف آئٹم زیرو ہے تو دونوں کیسز میں ہم کچھ نہیں کر سکتے یہ نوٹیشن کے حساب سے یہ بھی یاد رکھیے کہ وی کا مطلب ہے the best value اوبٹین using the first i آئی of items میکسم کیپیسٹی وے یہاں پہ میں نے آئٹمس کو ون ٹو تھری فور فائیو کہا ہے تو اگر میں صرف تین روز تک اس ٹیبل کو لمٹ کروں اور ٹھیک ہے جے کو میں ادھر جانے دوں تو تین روز کا مطلب ہے کہ میں صرف پہلے تین آئٹمس چن سکتا ہوں جن کے وزن ون ٹو فائیو اور جن کی value ون سکس اے ہے یہ میں آئٹمس نہیں سلیکٹ کر سکتا تو آئیے اب اس کو ہم رو بائی رو فل کرنے کی کوشش کرتے ہیں سب سے پہلے انیشلائزیشن بھی کہہ لیجئے یہاں پہ میں نے یہ کیا ہے کہ فرض کریں میں صرف ایک آئٹم چن سکتا ہوں ان چاروں کو میں ابھی نہیں لا سکتا اگر میں صرف ایک آئٹم کو لوں جس کا وزن ایک ہے اور جس کی ویلیو ایک ہے اگر نیفسیک کی کیپیسٹی زیرو ہے تو وی تو زیرو ہوگا کیونکہ کوئی وزن نہیں آ سکتا اس کا مطلب ہے بے شک ایک آئٹم ہو جو بھی اس کا وزن ہے میں اس کو شامل نہیں کر سکتا اگر اس کا وزن جو ہے وہ کیپیسٹی 1 ہے تو تب بھی میں شو کر رہا ہوں کہ میں اس میں فی الحال کچھ نہیں ڈال سکتا ویسے اگر میں چاہوں تو یہاں پہ میں ایک آئٹم ڈال سکتا ہوں کیونکہ اس کا وزن ایک ہے اور جو جے لمٹ ہے وہ 1 ہے آگے چلتے ہیں یہاں پہ جب جے کی value 2 ہے اس کا مطلب یہ کہ فرض کرے میرے پاس ایک نیف سیک ہے جس میں وزن کے لحاظ سے جتنے آئٹمس ہوں ان, کے, ان کا ٹوٹل وزن دو ہو سکتا ہے لیکن اگر میرے پاس ہے ہی ایک آئٹم جو کہ میں ڈال سکتا ہوں تو اس کیس میں ویلو جو بنتی ہے یاد رہی ویلیوز ہیں یہ وزن نہیں لمٹ ٹو ہے آئٹم ایک ہے اگر اس لمٹ کو میں ایکسی نہیں کرتا اور یقین نہیں کرتا کیونکہ پہلے آئٹم کا وزن ون ہے تو ویلو کے حساب سے ون ہی بنی کیونکہ پہلے آئٹم کی ویلیو ون ہے اسی طرح اگر وزن جو ہے وہ تین ہو جائے لیکن آئٹم ایک ہے تو اب میرے پاس کوئی صورت نہیں سوائے اس کے کہ ٹھیک ہے میں اسی آئٹم کو میں چنتا ہوں دکان میں میں گیا وہاں پہ ایک ہی آئٹم پڑا ہوا ہے اس, اس کا وزن جو ہے وہ ایک ہے اب میرا نیپ سیک بے شک گیارہ یا گیارہ ہزار پاؤنڈ برداشت کر لے وزن کے لحاظ سے یا ویلیو کے لحاظ سے اب ایک ہی آئٹم آئے گا اور اس پنا پہ دیکھیے تھرو آؤٹ جو ہے یہ ویلو ون چلتی ہے کیونکہ ہمارے پاس صرف ایک ہی آئٹم ہے جس کو ہم ڈال سکتے ہیں اب ہم اس رو کو استعمال کر کے اگلی رو کو کمپیوٹ کریں گے اور اس میں نہ صرف ریکرنس کی بات آ رہی ہے بلکہ یہ بھی بات کہ فرض کریں میرے پاس دو آئٹمس ہیں جن کو میں چن سکتا ہوں اور اس بنا پہ اب میں اپنی لمیٹیشن کو گیارہ تک لے کے جاؤں گا اور جب وہ میں نے کیا تو اس کے نتیجے میں یہ نمبرز آتے ہیں اب ان نمبرز کو بھی دیکھ لیجئے ٹاپ ڈاؤن اور لیفٹ رائٹ right میں نے فل کیا پھر وہی بات نیف سیک کا وزن جو ہے کیپیسٹی کے لحاظ سے ایک ہو سکتا ہے زیادہ سے زیادہ میرے پاس دو آئٹمس ہیں ون اور ٹو یعنی کہ آئٹم نمبر ون اور آئٹم نمبر ٹو جن کے وزن ون اور ٹو ہیں اور جن کی ویلیوز ون اور سکس ہیں اب اگر وزن کی لیمٹیشن ون ہے تو آئٹم کون سا آ سکتا ہے یقین نمبر دو میں نہیں ڈال سکتا کیونکہ اس کا وزن دو ہے نیپسیک کا وزن میکسیمم ون ہے تو کسی صورت میں W2 ٹو اس میں شامل نہیں ہو سکتا ان دونوں میں سے میں پھر صرف ایک کو چن سکتا ہوں اور اگر ایک کو میں چنتا ہوں تو اس کی جو ویلیو ٹوٹل نیپسیک کی مائنڈ یہ کی ویلو ہے جتنے بھی اس میں آئٹمس ہیں اس کیس میں صرف ایک آئٹم ہے جس کی ویلیو ون ہے وزن اس کا ایک ہے جو کہ لمٹ ایکسیڈ نہیں کرتا وہ میں نے یہاں پہ ون ڈال دیا اب آگے چلیے اگر وزن کی لمیٹیشن ٹو ہے یعنی کہ میں نیپ سیک کے اندر جو بھی آئٹمز ڈالوں ان کا ٹوٹل وزن جو ہے وہ دو ہو سکتا ہے اور چوائس ہے میرے پاس دو آئٹمز کی ان دونوں کو بھی میں ڈال سکتا ہوں ان میں سے ایک کو بھی میں ڈال سکتا ہوں وزن کی لمیٹیشن ہے two. اس لحاظ سے میں پہلا آئٹم بھی ڈال سکتا ہوں دوسرا آئٹم بھی ڈال سکتا ہوں کیونکہ پہلا آئٹم کا وزن ایک ہے دوسرے آئٹم کا وزن دو ہے اکیلے کے لیے میں ڈال سکتا ہوں لیکن دونوں کو نہیں میں ڈال سکتا کیونکہ دو جمع ایک جو ہے وہ تین ہو جائے گا جس کی بنا پہ یہ لمٹ جو ہے یہ ایکسیڈ ہوگی تو اب ان دونوں میں سے ایک کو میں نے چننا ہے لازمی بات ہے کہ میں اس کو چنوں گا کیونکہ اس کی زیادہ ہے اصل میں یہ ریکرنس ہے وہ میری اب ادھر گی کہ میں آئی آئٹم کو چن لیتا ہوں کیونکہ وی آئی مائنس ون جو ہے اس کی ویلیو کم ہے یہاں پہ میں نے وی آئی آئٹم کو چنا جس سے مجھے نتیجہ حاصل ہوا سکس اور وی آئی مائنس ون جو ہے اس کی ویلیو زیرو ہے جس کی بنا پہ یہ نمبر 6 آگیا لیکن یہ آپ کے ساتھ اس طرح بھی آرگیومنٹ سے بھی صاف ظاہر ہے کہ دو آئٹمس کے وزن ون اور ٹو ہیں ویلیوز ون اور سکس ہیں وزن کی لمیٹیشن ٹو ہے دونوں اکٹھے تو آ نہیں سکتے ان میں سے ایک جو چنوں گا لازمی بات ہے میں اس کو چنوں گا کیونکہ اس کی ویلیو زیادہ ہے اب آگے چلیے ویٹ لیمٹ میں نے تین کر دی اس صورت میں اب دیکھیے کہ میں دونوں کو شامل کر سکتا ہوں کیونکہ پہلے کا وزن ایک دوسرے کا وزن دو ہے دونوں کو جب میں نے شامل کیا تو ون اور سکس ایڈ ہو کے سیون بنا اس کے بعد اب اگر میں وزن کی لیمٹ بڑھاتا بھی جاؤں میرے پاس ہیں ہی دو آئٹمس جن کے وزن ایک اور دو ہیں اور جن کی ویلوز ایک اور سکس ہیں تو اگر دونوں کو میں شامل کروں تین یا اس سے زیادہ برداشت کرنے والے نیف سیک میں تو ویلو جو ہے وہ تو سیون ہی رہے گی اس سے نہیں بڑھ سکتی کیونکہ میں زیادہ آئٹمس نہیں ڈال سکتا آگے چلیے یہاں پہ اب میں نے تیسری رو کو لیا اور تیسری رو میں اب کیا ہوا وہی بات کہ اب میں تین آئٹم جو ہے ان میں سے چن سکتا ہوں آئے کی ویلو اب تین ہے تیسری رو میں آئی تھری ہے اور پھر وہی جے کی ویلو گیارہ تک ہم آرگیومینٹ استعمال کر سکتے ہیں کہ اگر نیفسیک کا وزن ایک ہے تو بے شک میرے پاس تین آئٹمس ہو میں صرف پہلے آئٹم کو شامل کر سکتا ہوں کیونکہ اس کا وزن ون ہے اور اس کی ویلو ون ہے جس کی بنا پہ یہاں پہ سکس ہے یہاں پہ جب لمٹ ٹو تھی تو ان تین میں سے میں صرف دو والے یہ جو وی ٹو ہے اس کو میں نیپسیک میں ڈال سکتا ہوں کیونکہ اس کا وزن دو ہے اس کا وزن ایک ہے اس کا وزن پانچ ہے شورلی تیسرا آئٹم نہیں آ سکتا یہاں پہ یہاں پہ ان تینوں میں سے جو سب سے زیادہ مناسب ہے وہ آف کورس نمبر ٹو ہے جس کی ویلو ہوئی سکس جب ویٹ لیمٹ تین ہے تو اب اب بھی میں اس میں سے تھری کو شامل نہیں کر سکتا کیونکہ دیکھیے جو ہے وہ 5 ہے جو کہ 3 سے زیادہ ہے تو کسی صورت میں یہ آئٹم شامل نہیں ہوگا ہاں ان دونوں کو میں دوبارہ شامل کر سکتا ہوں کیونکہ دونوں کا وزن ایڈ ہو کے 3 بنا جو کہ ویلو ایڈ ہو کے 7 بنی جو کہ میں نے یہاں پہ رکھتی 4 پہ بھی جا کے یہ ہوگی 5 پہ البتہ جا کے معاملہ تھوڑا سا چینج ہوا لمٹ میری 5 ہے آئٹمس میرے پاس 3 ہیں ان تینوں کو تو میں کسی صورت میں کٹھے ڈال نہیں سکتا کیونکہ وزن ہو جائے گا آٹھ جو کہ پانچ سے زیادہ ہے ان میں سے میں پانچ اور ایک یا پانچ اور دو کو بھی نہیں ڈال سکتا کیونکہ وہ چھ اور سات ہے اس سے بھی زیادہ limit ہے. یعنی کہ میں ان میں سے یا تو ان دونوں کو ڈالوں یا ایک لحاظ سے دیکھا جائے کہ اگر ایسی بات ہے اور وزن کی لمٹ پانچ ہے تو کیوں نہ تیسرے کو ڈالا جائے کیونکہ دیکھیے مجموعی طور پر ون اور ٹو کی ویلو سکس بنتی ہے لیکن تیسرے کی ویلیو سر جو ہے وہ اٹھارہ ہے تو یہاں پہ صاف بات ظاہر ہے اگر آپ یہ ہاتھ سے بھی ٹیبل بھر رہے ہیں آپ تو فوراً کہیں گے کہ بھئی اگر پانچ لمٹ ہے تو یقیناً آپ پانچ کو چنیں یا اس والے آئٹم کو چنیں جس کا وزن پانچ ہے جس کی ویلیو اٹھارہ ہے وہ یہاں پہ آ گئی جب چھ ہوا تو اصل میں ہوا یہ ہے کہ یہ پہلا اور تیسرا آئٹم میں نے چنا اور اس لحاظ سے میں نے یہ کمپیٹیشن اب آپ کو ریکرنس کے حساب سے دکھائی ہے کہ یہ بھی ہمیں یہی چیز بتاتی ہے وی تھری سیون کو اگر لیں یعنی کہ 3 اور 7 یہ 7 جے انڈیکس ہے اور رو انڈیکس 3 ہے اس 24 کو اگر آپ دیکھیں تو اس کی کمپٹیشن جو باٹم اپ ہو رہی ہے اس کو دیکھیے وی تھری سیون از دا میکسم آف یہ وہ دو تھی ٹرمس 3 مائنس ون یعنی کہ i مائنس ون اور j 7 یہ اگر میں آئ آئٹم کو نہ چنوں اور اس کی بنا پہ کی وہ ساتھ ہی رہتی ہے وہ نہیں کم ہوتی یہ ہے کہ اگر میں کو چن لوں اس میں ویلیو ایڈیشن ہوئی وی تھری کی البتہ جو باقی نیف سیک میں بھر سکتا ہوں وہ تھری مائنس ون یعنی کہ پہلے دو آئٹم کے ساتھ اور وزن کے لحاظ سے سیون مائنس ڈبلو تھری اب اس کو یہاں پہ بنا وی ٹو کامس سیون جو کہ اس کے نتیجے میں آیا وی تھری اٹھارہ پلس وی ٹو کاما سیون مائنس فائیو دیکھیے یہاں پہ میں نے وہ ویٹ ریڈکشن کی ہے کہ اس صورت میں اگر میں وی آئی کو چنا یا آئی کو چنا تو بکیا نیپ سیک اب تھوڑی کیپیسٹی کا ہے اب یہاں پہ ٹیبل جو ویلوز ہیں ان کو ہی دیکھتے ہوئے اس کی ویلو ٹو کاما سیون اب آپ ٹیبل سے ڈھونڈ سکتے ہیں ٹو کاما سیون یہ بنتی ہے اور یہاں سے اب آپ کو یہ چیز ظاہر ہو رہی ہے کہ چونکہ ہم ٹیبل کو رو بائی رو فل کر رہے ہیں اگر میں یہ پہلی رو ساری فل کر لیتا ہوں تو اس کی بنا پہ اب میں اس رو کی ویلیو بھی کمپیوٹ کر سکتا ہوں اور اگر میری ریکرس ریلیشن ٹھیک ہے تو نتیجہ تن مجھے ٹھیک ویلیوز ہی ملیں گی اور دیکھیں یہاں پہ کیا ہوا ٹو سیون سے مجھے ملا سیون اور ٹو سیون مائنس فائیو یہ ایکچولی ہوا وی ٹو ٹو وی ٹو ٹو کی ویلو جو ہے وہ 6 ہے ایٹین پلس سکس یہ چوبیس ہے اور وی ٹو کاما سیون سیون ہے ان دونوں میں سے شیورلی یہ میکسم ہے وہ ہے ٹوینٹی فور اور وہ اب یہاں پہ آ گیا اب اگر میں چاہوں تو بجائے یہ ریزنگ کرنے کے جو کہ پانچ آئٹمس کے کیس میں میں کر سکتا ہوں کہ اگر نیف سیک کا وزن آٹھ ہے اور میرے پاس تین آئٹمس ہیں تو میں کون سی چنوں جس کی بنا پہ میری یہ ویلو جو ہے یہ میکسیمم ہو جائے اب میں اگر میری ریکرنس ریلیشن ٹھیک ہے تو سمپلی اس کو میں استعمال کر کے جب ان میں وی ویلیوز یہ ڈالوں گا یہ میکسما لگاؤں گا اس کے اوپر تو یہاں پہ میں جو, جو نتیجہ حاصل ہوگا وہ میں نے یہاں پہ اب لکھ دیا ہے پچیس یہاں پہ اور یوں یہ پچیس چلتا ہے اب آئندہ میں ریکرنس ریلیشن کو استعمال کر کے اور ان ویلیوز کو استعمال کر کے اگلی رو فل کرتا ہوں اور یہاں پہ اب چار آئٹمس جب میرے پاس موجود ہیں اور جے کی ویلیو پھر وہی گیارہ تو دیکھیے زیرو ون سکس سیون سیون ایٹین ٹوینٹی ٹو اب دیکھیے یہ 24 فور لاسٹ ٹائم تھی یہاں پہ لیکن یہاں پہ اب ویلو جو ہیں وہ بڑھنی شروع ہو گئی ہیں کیونکہ میرے پاس چار آئٹمس بھی ہیں ان کی ویلیوز بھی زیادہ ہو رہی ہیں دیکھیے چوتھا آئٹم جو ہے وہ 22 ویلیو رکھتا ہے اس کا وزن بھی زیادہ ہو گیا ہے اور اس بنا پہ جب میں نے کیپیسٹی اپنی بڑھائی تو دیکھیے ویلو کس طرح بڑھنی شروع ہو گئی اب اگر میں آخری رو بھی کمپیوٹ کروں تو دیکھیے کہ فائنل جو رو بنی اس میں ویلوز بڑھتی گئیں اور آخر میں یہ جگہ جو ہے یہاں پہ میرا وہ فائنل آنسر ہے کہ نیپ سیک اگر گیارہ کیپیسٹی کا ہے پانچ آئٹمس ہیں جن کی یہ ویلوز اور یہ ویٹس ہیں تو ان میں سے جو بھی آپ نے چنے ان کی جو میکسمم پاسبل ویلیو جو اس کنسٹرینٹ کو سیٹسفائی کرتی ہے وہ ہے چالیس یہاں پہ اب چند چیزیں نوٹ کیجئے کہ ہم نے فارملیشن بنائی ریکرنس ریلیشن بنائی اور اس کو ایک خاص طریقے سے سالو کیا جو کہ آلموسٹ انڈکٹیو ہے یعنی کہ ہم نے بیس کیس سے اس کو اوپر کی جانب لے کے گئے اس کے نتیجے میں ہمارا یہ ٹیبل بنا جس کو ہم نے رو بائی رو فل کیا ٹاپ ڈاؤن لیفٹ ٹو رائٹ کاروائ اس طرح رہی کہ اس کے سیلس جو تھے وہ اس طرح بھر رہے تھے اور آخر میں ہمارے پاس ویلیو آ گئی اب جہاں تک کام کا تعلق ہے کہ کتنا ایفرٹ ہم لگا رہے ہیں یا کمپٹیشنلی ہم کیا کر رہے ہیں تو ایک لحاظ سے ہم یہ n by w اینٹریز کمپیوٹ کر رہے ہیں کیونکہ اس میٹرکس کا سائز جو ہے وہ کیا ہے نمبر آف آئٹمس اور نمبر آف جو ویٹس آپ کے پاس ہیں وہ کالمس جو کہ زیرو سے لے کے گیارہ تک ہیں اس کے اس میں بارہ آئٹمس جو ہیں وہ زیرو سے پانچ تک ہو سکتے ہیں یعنی کہ چھ تو میٹرکس کمپٹیشن جو ہے اس میں کیا ہو رہا ہے کہ آپ ریکرسولی ویلیوز کیلکولیٹ نہیں کر رہے یہ لحاظ رہے یہ نہیں ہوا بلکہ اگر آپ اس تصویر کو دوبارہ دیکھیے ہم نے یہاں سے کاروائی شروع نہیں کی کیونکہ اگر میں یہاں سے کاروائی کرتا تو اس چیز کو وی آئی جے میں جے کی ویلیو گیارہ اور آئی کی ویلیو پانچ یعنی کہ 5,7 کو کمپیوٹ کرنے کے لیے مجھے پچھلی ویلیوز درکار ہوتی یعنی کہ وی جے مائنس 1 اور آئی مائنس بھی اور یہ بھی شاید مجھے درکار ہوتی لیکن ان دونوں کو کمپیوٹ کرنے کے لیے مجھے ریکرسلی پھر ان ویلوز کی ضرورت ہوتی اور اسی طرح اس کو کمپیوٹ کرنے کے لیے مجھے ان ویلوز کی ضرورت ہوتی تو اگر میں یہاں سے وہ ریکرجن ٹری بنانا شروع کروں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ ایکسپونشلی گرو کر کے ٹھیک ہے میرا یہ ٹیبل کمپیوٹ ہو جائے گا لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ میں اس کو کمپیوٹ کرنے کے لیے اس کو اور اس کو اور اس کو کمپیوٹ کروں اور جب میں اس کو کمپیوٹ کر رہا ہوں تو اس کے نتیجے میں میں کو اب اگر یہاں پہ میں آتا ہوں تو اس کو میں پھر کمپیوٹ کر رہا ہوں تو اگر آپ یہ ابھی بھی کنونس نہیں ہیں تو آپ کر لیجئے کہ اس ٹیبل کو فل کیجئے ریکرسولی یعنی کہ یہاں سے شروع کریں اور تھوڑی سی ہی کاروائی کے نتیجے میں آپ کو نظر آئے گا کہ آپ خام خواہ یہ ویلیوز بار بار کمپیوٹ کر رہے ہیں اس کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا کیونکہ یہ ویلو جو ہے وہ ایک ہے یہ لوکیشن صرف ایک ہے یہاں پہ آپ ملٹیپل ویلیوز نہیں سٹور کر رہے اسی لیے ہم نے کاروائی جو ہے وہ یہاں سے شروع کی اور پہلی رو کو فل کیا پھر دوسری رو کو فل کیا اور جیسے کہ آپ دیکھ رہے تھے میں یہ ویلو صرف ایک دفعہ کمپیوٹ کرتا ہوں پھر اس کو میں کمپیوٹ کرتا ہوں پھر اس کو کرتا ہوں اور جب یہ ساری ویلوز کمپیوٹ ہوتی ہیں ایک ایکسپریشن سے پھر میں اگلی رو پہ جاتا ہوں اور آخر میں میرے پاس یہ ویلو آ جاتی ہے اس مثال سے دو چیزیں حاصل ہوئیں ایک یہ کہ یہ ریکرنس ریلیشن کچھ ٹھیک لگتی ہے کہ اس کے نتیجے میں ہمیں جو ویلیوز ملتی ہیں وہ واقعی ٹھیک ہیں یاد ہے جب میں نے پہلے تین آئٹمس یا دو آئٹمس تھے اور جے کی ویلیو کم تھی تو ایکچولی میں نے ہاتھ سے ہی وہ کمپیوٹ کر لیا کہ وہ آپٹیمم ویلیو کیا ہوگی اور بعد میں جب جے کی ویلو بڑھ گئی اور نمبر آف آئٹمس بھی بڑھ گئے تو پھر میں نے ریکرنس ریلیشن کا سہارا لیا اور اس کی بنا پہ میں نے ویلیوز نکالی اور نتیجہ تن میرے پاس وہ فائنل ویلیو نکلی چالیس یعنی کہ جو بھی آئٹمس میں چنوں وزن کے لحاظ سے لمیٹیشن کو سامنے رکھتے ہوئے جو میکسمم ویلیو اچیوبل ہے وہ ہے چالیس اب اس چیز کو اگر میں ایلگردم کی صورت دینا چاہوں تو وہ بھی دیکھ سکتا ہوں کیونکہ جیسے کہ میں نے کہا ہم نے اس کو ریکرسلی سالو نہیں کیا ہم نے اس کو باٹم اپ فیشن میں سالو کیا اور جیسے کہ پہلے ہم دیکھ چکے ہیں میٹرکس ملٹیفیکیشن کے کیس میں وہاں پہ سمپل فور لوپس کے ذریعے ہم اس ایلوڈم کو بنا سکتے ہیں جو کہ اس ریکرنس ریلیشن کو ایک لحاظ سے سالو کرتا ہے یہاں پہ سولوشن کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارے پاس ایک اکسپریشن آ جاتا ہے n میں یا j میں یا w میں بلکہ اس کی ایکچوئل value تو ایک لحاظ سے یہ الگریدم جو ہے یہ اگر آپ اس کو ایک پرابلم دیں کہ بھئی اتنے آئٹمس ہیں اور یہ وزن ہے نیف سیک کا تو مجھے آپٹمل وی ویلیو نکال کے دو وہ نمبر نکال کے دو یہ ایلگریدم وہ کمپیوٹ کرے گا ہم نے ریکرنس ریلیشن اس سینس میں سالو نہیں کرنی کیا اس کا ایک کلوزڈ فارم ایکسپریشن بنے یقیناً یہاں پہ اگر ہم بنانے کی کوشش کریں تو بہت دقت طلب بات ہوگی اس میں یہ جو میکسما والی بات آ رہی ہے اس کو نکالنے کے لیے پتہ نہیں کس قسم کی میتھمیٹیکل کاروائی درکار ہو اور عموماً ڈائنامک پروگرامنگ میں مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ریکرنس ریلیشن بنا کے اس کی جو کلوز فارم ہے اس کو نکالو ہاں جو بات ہم نے شروع کی تھی فیوناچی نمبرس کی وہاں پہ واقعی کلوز فارم ہے لیکن وہاں پہ ہم ٹیبل نہیں بنا رہے تھے وہاں پہ ہم نے سنگل ایف ویلوز جو تھی ان کو یاد کیا تھا یہ باتیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ڈائنمک پروگرامنگ ہے اس کے سارے پہلو آپ کے سامنے واضح ہو جائیں کہ یہ کاروائی ہے کیا اس میں کیا سوچ ہوتی ہے کس طرح پرابلم کو حل کرتے ہیں کس طرح اس حل سے پھر آپ سب پرابلمس بناتے ہیں اس سے پھر آپ ریکرنس ریلیشن کی جانب جاتے ہیں اور پھر فائنلی اس ریکرنس ریلیشن کو ایک بڑے خاص انداز سے سالو کرتے ہیں جس میں وہ ریکرشن آپ کو بار بار نہ کرنی پڑے یا جو میں نے شروع میں بات کہی تھی کہ ڈائنامک پروگرامنگ از ریکرجن ود آؤٹ اب یہاں پہ جو میں نے مثال آپ کے سامنے پیش کی اس میں بھی دیکھیے ٹیبل کی ویلوز میں نے ہر ویلو کو صرف ایک دفعہ کمپیوٹ کیا یہ نہیں کہ وہ بار بار کمپیوٹ ہو رہی تھی یعنی کہ اگر میں اس کو باٹم سے شروع کرتا یا یہ جو لاسٹ انٹری ہے ادھر سے شروع کر کے اوپر کی جانب جاتا تو یقیناً ایسا ہوتا ان باتوں کی اہمیت جو ہے یہ آپ پہ اور واضح ہوگی جب ہم ڈائنامک پروگرامنگ کی مثالیں کریں گے اس طرح نہیں کہ ہم ڈائنامک پروگرامنگ کے ٹاپک کے اندر ہی اور مثالیں کریں گے بلکہ بعد میں ہمیں مواقع ملیں گے جہاں پہ ہم کسی پرابلم کو جب دیکھیں گے تو وہاں پہ نظر آئے گا کہ اس کی سولوشن جو ہے وہ ڈائنامک پروگرامنگ سے ہی حاصل ہوگی یا یہ کہ ڈائنامک پروگرام سے اس کی ایک افیشن سلوشن بن سکتی ہے آئیے اب نیپ سیک زیرو ون نیپ سیک جو ڈائنامک پروگرامگ کے حوالے سے سولوشن بن رہی ہے اس کا الگریدم بھی دیکھ لیں اس میں کوئی خاص بات نہیں ہوگی سمپلی یہ یہ جو ٹیبل ایویلویشن ہے اس کو ہم لوپس کے ذریعے کر رہے ہوں گے تو اس لحاظ سے یہ جانی پہچانی چیز نظر آئے گی اور وہ یوں نیپ سیک پروسیجر جو ہے اس کو میں این او ڈبلو بھجواتا ہوں کہ میرے پاس این آئٹمس ہیں اور نیپس کا وزن جو ہے میکسمم وہ ڈبلو ہے تو دیکھیے سب سے پہلے میں نے بیس کیس کو استعمال کر کے ڈبلو انڈیکس زیرو سے ڈبلو تک چلایا اور یہ جو وی ارے ہے اس کو زیرو کامر ڈبلو کو زیرو سیٹ کر دیا یعنی کہ اس کی جو پہلی رو ہے اس کے تمام کالمس میں, میں میں نے زیرو ڈال دیا یاد رہے یہ وہ بیس کیس کے اگر کوئی آئٹم آپ کے پاس نہیں تو بے شک نیپس کا وزن زیرو سے لے کے ڈبلو تک ہو ویلو کے لحاظ سے تو نیپ سائب کی ویلو زیرو ہی رہے گی اس کے بعد اب میں نے ایک لوپ چلایا جو کہ زیرو سے ان ہے یہ وہ آئے لوپ ہے یعنی کہ میں آئٹم جو ہے وہ زیرو ون ٹو سے لے کے تک رکھوں گا جن سے میں چن سکتا ہوں اس کی بنا پہ یہ پھر دوسری کنڈیشن ایک لحاظ سے کہ وی آئی زیرو از اکو ٹو زیرو اس کا مطلب یہ کہ میرے پاس بے شک آئے آئٹمس ہوں وہ زیرو ہوں یا این ہو یا ان کے درمیان اگر نیف سیک کا وزن یا اس کی کیپیسٹی یا جو وزن کے لحاظ سے لیمٹیشن وہ زیرو ہے تو شورلی میں اس میں کچھ نہیں ڈال سکتا اس صورت میں بھی وی آئی زیرو کے کیس میں بھی یعنی کہ یہ جو پہلا کالم ہے زیروتھ یا جے ایکول زیرو کالم جو ہے اس میں میں نے زیرو سٹور کر دیا آگے چلے تو اب میں آئی کی ویلو جو ہے اس کو لے کے ڈبلو کی ویلیو جو ہے اس کو میں زیرو سے ڈبلو تک لے کے جاتا ہوں ایک لحاظ سے میں یہاں پہ ون سے بھی شروع کر سکتا ہوں اب یہاں پہ میں نے یہ کیا کہ سب سے پہلے یہ چیز میں نے چیک کی کہ کیا ڈبلو جو ہے وہ کرنٹ ویلیو آف W یعنی کہ یہ جو فور ڈبلو جے زیرو سے ڈبلو ہے ایک لحاظ سے یہ وہ جے لوپ ہے کہ اگر آئت آئٹم جو میرے پاس ہے اس کی ویلیو کرنٹ ڈبلو سے کم ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو میں شامل کر سکتا ہوں یہ نہیں کہ میں اس کو ضرور کروں گا لیکن لمٹ ویٹ لمٹ کے حساب سے ڈبلو آئی جو ہے وہ کرنٹ کیپیسٹی سے کم ہے تو اس کا مطلب ہے اس کو میں لے سکتا ہوں البتہ میں نے اگر اس کو لیا تو فی الحال ایسے نہیں کہ میں اس کو اب ڈال دیتا ہوں بلکہ اب میں یہ کنڈیشن چیک کرتا ہوں یہاں پہ اب وہ میکسما کمپیوٹ ہو رہا ہے ایک لحاظ سے کہ اگر وی آئی w وی wi مائنس ون کاما j ڈبلو آئی والی بات ہے is than vi minus one, w, تو اس سورت میں وی آئی جو ہے اس کو میں وی آئی پلس وی آئی مائنس ون ڈبلو کے برابر سیٹ کر دیتا ہوں ورنہ میں اس کو وی آئی مائنس ون کاما میں سیٹ کر دیتا ہوں یہاں پہ وہ میکسما والی بات ہو رہی ہے اور یاد رہے کہ میں نے وہ ڈبلو آئی والی کنڈیشن بھی رکھی تھی کہ آئس آئٹم کو میں صرف اس صورت میں چن سکتا ہوں کہ اگر اس کا وزن کرنٹ وزن جو ہے لمٹ جے لمٹ جو ہے اس سے کم ہے یہاں پہ اگر آپ اس کے ٹائمنگ انالیس کرنا چاہیں تو وہ بھی بڑے آسان ہے یہ جو سب سے پہلا لوپ ہے یہ ڈبلو پلس ون ٹائمس چلتا ہے البتہ اس کے بعد جو لائن نمبر 3 پہ فور آئے لوپ ہے یہ این پلس ون ٹائمس چلا اور اس کے اندر دیکھیے ایک ڈبلو لوپ ہے جو کہ 0 سے لے کے ڈبلو تک چلتا ہے تو ایک لحاظ سے یہ لوپ کے اندر لوپ والی بات ہے جو آؤٹر لوپ ہے وہ این پلس ون ٹائمس جو انر لوپ ہے وہ ڈبلو پلس ون ٹائمس چلا یعنی کہ ٹوٹل اٹریشن جو اس کی ہیں وہ ہوئیں N times w سکتے ہیں کوئی کانسٹنٹ ڈال کے یہاں پہ وہ پرانی والی بات لیکن ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ ایک لوپ دوسرے کے اندر ہے تو اس بنا پہ یہ این times W یہ چلے گا لیکن یہاں پہ یہ لحاظ رہے کہ یہ ہم ریکرنس ریلیشن کو باٹم آف فیشن میں ان اے سینس اٹریٹلی سالو کر رہے ہیں یہاں پہ دیکھیے آپ کو کوئی ریکرسو کال نظر نہیں آ رہی اب ایک اور بات رہ گئی ہے ہم نے ریکرس ریلیشن بنائی اس کو ہم نے ہاتھ سے سالو کیا یعنی کہ وہ ٹیبل بنا کے اس کو ہم نے ایک الگ کی فارم میں بھی دیکھ لیا جس میں این اور ڈبلو میں پاس کرتا ہوں تو وہ مجھے آپٹمل سولوشن بنا کے دے دیتا ہے اس نے مجھے سمپلی یہ بتایا کہ وہ فائنل ویلیو کیا ہوگی جو بھی میں آئٹمس چنتا ہوں ان آئٹمس میں جس جن کا وزن ڈبلو یا ڈبلو سے کم ہے اس کی فائنل ویلیو کیا ہوگی جو چیز مجھے پتا نہیں ابھی تک یا فی الحال وہ یہ ہے کہ آخر وہ آئٹمس کون سے ہیں جن کو میں نے چنا یہ وہ آئٹمس ہیں جن سے نہ صرف میکسیمم ویلیو مجھے ملی بلکہ انہوں نے وہ ویٹ کو بھی ایکسیڈ نہیں کیا اور یہ بھی آپ سامنے بات رکھیے کہ ضروری نہیں کہ ویٹ جو ہے وہ بالکل برابر نکلا یعنی کہ جو بھی آئٹم آپ نے چنے ان کا وزن ایکزیکٹلی exactly جیسے کہ ہماری مثال تھی اس میں گیارہ نکلا چانسز ہیں کہ اس سے کم بھی نکل سکتا ہے اور اس کی ویلیو جو ہے وہ میکسیمم یا جو میکسیمم حاصل ہو سکتی ہے وہ نکلی اس البردم میں ہم تھوڑی سی تبدیلی کر کے یا ایک ایڈیشنل پیس آف انفارمیشن رکھ کے ہم یہ بھی چیز حاصل کر سکتے ہیں کہ آخر وہ کون سے آئٹمس ہیں جن کو ہم فائنل یا جو سیٹ بنتا ہے، یاد ہے وہ ٹی سیٹ یہ وہ سیٹ ہے جو ان آئٹمس میں مشتمل ہے جو کہ ہم نے نیف سیک میں ڈالے تو اس کی خاطر اب ہم تھوڑی سی کاروائی کرتے ہیں اس ایلگر میں تھوڑا سا چینج کرنا پڑے گا ایک لحاظ سے یہ وہی بات ہے جو کہ ہم نے میٹرکس ملٹیفیکیشن میں کی تھی کہ وہاں پہ یاد ہے ہم کے کی ویلیو یاد رکھ رہے تھے یہاں پہ بھی ہم کچھ ایسی بات یاد رکھیں گے وہ کے ہوگا لیکن وہ کے کیا ہوگا اب آئیے اس کا فیصلہ کرتے ہیں دی ایلبردم فار کمپیورگ وی آئی جے ڈز ناٹ کیپ ریکارڈ آف وچ سب سیٹ آف آئٹمس گیوز دا آپٹمل سولوشن to compute the actual subset we can add an auxiliary boolean array keep i comma j which is 1 if we decide to take the i th item and 0 otherwise yahan pe baat kya hui ki hum v v dimensional array matrix ki tarah boolean matrix keep uska naam humne keep rakha hai aap beshak koi aur جس کی آئی جے انٹریز جو ہیں وہ ون یا زیرو ہوں گی ایک لحاظ سے یہاں سے بھی اب وہ زیرو ون نیف سیک والی بات آئی کہ ہم یہ بولین ارے یا بولین میٹرکس بنا رہے ہیں جس میں ہم ونز این زیروز رکھیں گے اور اس میں آئی جے پوزیشن پہ ون تب ہوگا کہ اگر ہم آئتھ آئٹم کو چن لیتے ہیں اپنی نیپ سیک میں ڈالنے کے لیے اور زیرو ہوگا اگر ہم نہیں چنتے اب یہ جو چننے والی بات تھی یہ بھی آپ کے سامنے اب واضح ہے کہ یاد ہے جب ہم نے وہ میکس کیلکولیشن کی تھی جس میں ہم آئس آئٹم کو یا تو شامل کرتے ہیں یا نہیں شامل کرتے اب اس میں کیا کریں گے کہ ہاؤ ڈو وی یوز آل دا ویلوز آف کیپ آئی کم ا جے ٹو ڈیٹرمن دی آپ سب سیٹ ٹی بات یہ ہوئی کہ ٹھیک ہے میں اگر آئتھ آئٹم کو چنتا ہوں یہ میری وہ اف اسٹیٹمنٹ ہے جس میں وہ میکسم میں کمپیوٹ کرتا ہوں اگر وہاں پہ میں میں چلا گیا یعنی کہ میرے لیے بہتر ہے یا میرے حق میں یہ بات بہتر ہے کہ میں آئتھ آئٹم کو لوں تو کیپ آئی کو میں نے کیپ آئی جے کو میں نے ون اسائن کیا ورنہ نا زیرو اب اگر یہ میرے پاس ہے تو پھر question, we ہاؤ ڈو وی یوز آلو کیپ آئی جے ٹو ڈیٹرمنٹ سب سیٹ آف ٹی آئیمس وہ کمپٹیشن ایسے ہوگی اف کیپ این کام ڈبلو از ون دین این از این ایلیمنٹ آف ٹی اینڈ وی کین ناؤ ریپیٹ دا آرگیومینٹ فور keep n w ون ڈبلو ڈبلو n اینڈ ایف کیپ این کام ڈبلو از زیرو n این از ناٹ ا ممبر آف سیٹ ٹی اینڈ وی ریپیٹ دا آرگیومینٹ W. یہ کاروائی کچھ ایسے ہے کہ کی پرے میں رکھوں گا اور یہ ایلگر میں, میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں کہ یہ کہاں پہ سیٹ ہوتی ہے البتہ یہ کہ اگر یہ ویلیوز آپ کے پاس ہیں تو پھر آپ اینتھ آئٹم سے فیصلہ شروع کیجئے پہلے سے نہیں اینتھ سے اور وہ ایسے کریں گے کہ اگر کیپ ان کام W ون ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اینتھ آئٹم جو ہے وہ فائنل سیٹ میں شامل ہے یا اس سیٹ میں شامل ہے جو کہ نیپس میں چلا گیا اگر اس کی ویلیو زیرو ہے تو پھر میں اس کو N-1 کی جانب لے جاؤں گا اور اگر وہاں پہ بھی مجھے زیرو ملتا ہے تو پھر میں یہ کاروائی چلاتا جاؤں گا دوسری طرف اگر مجھے این کوما پہ 1 ملا جس کا مطلب ہے کہ وہ Nth آئٹم میں سیٹ میں شامل کر لوں گا تو پھر بقیہ جو ایلیمنٹس ہیں ان میں کیپ این مائنس ون یعنی کہ ایک آئٹم کم اور ڈبلو مائنس یعنی کہ وزن کے لحاظ سے آپ دیکھیے نیپ سائب کا وزن کم ہو جائے گا یہ ایک قسم کی ڈاؤن ورڈ اٹریشن یا لوپ چلے گا جو کہ میں اوپر سے شروع کروں گا اور نیچے کے جانب میں چلاؤں گا اور یہ چلتا چلتا جب ڈبلو کی ویلو بالکل زیرو ہو جائے گی تو یہ ختم ہو جائے گی تو آئیے اس کو اب ہم اپنے جو ہمارا ایلگردم ہے اس میں یہ چیز شامل کر لیتے ہیں وہ اس طرح ایک لحاظ سے وہ جو ایلگردم میں نے آپ کو دکھایا تھا اس کے سمجھیے آخر میں اب میں نے یہ چیز یا یہ جو سٹیٹمنٹس ہیں ان کو ایڈ کر دیا کہ کے از اکول ٹو ڈبلو یہ ایک انڈیکس ہے جس کو میں ڈبلو پہ سیٹ کروں گا اور دیکھیے پھر میں لوپ جو ہے ڈاؤن ٹو ون چلاتا ہوں لوپ جو ہے وہ سے شروع ہوگا اور لوپ اس طرح چلے گا کہ اگر I, one, یعنی کہ اس میں ہے یا وہ ٹرو ہے تو میں آئی کو اپنے نیف سیک میں شامل کر رہا ہوں تو یہاں پہ سمپلی میں نے کہا آؤٹ پٹ آئے اور پھر کے کی ویلو میں نے ایک سے یا WI سے کم کر دی اب جب میں واپس لوپ میں جاؤں گا تو اگر آئے شامل ہو گیا یعنی کہ کیپ آئے کی پائے نکلا تو اب کے کی ویلیو ڈبلو آئی سے کم ہو گئی اور اس پنا پہ اب میں کی ویلیو جو ہے اس میٹرکس میں لٹرلی چھلانگ ماروں گا آئے سے کے مائنس کے مائنس ڈبلو تک یہ کاروائی اب آپ اس مثال میں دیکھ لیجیے وہ اس طرح کہ اگر یہ میٹرکس ہم دوبارہ دیکھیں تو اس میں N کی ویلیو 5 ہے اور W کی ویلیو 11 ہے وہاں پہ 0 ہے اس کا مطلب ہے کہ Nth آئٹم جو پانچواں ہے وہ تو سلیکٹ نہیں ہوا اب میں I کی ویلیو کم کرتا ہوں اور W کی ویلیو 11 ہی رہنے دیتا ہوں اس کی بنا پہ اب دیکھیے میں سیکنڈ لاسٹ رو میں لاسٹ کالم میں گیا اور یہاں پہ دیکھیے مجھے 1 ملا ہے یہ میں نے اب آپ کو دکھایا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ چوتھا جو ایلیمنٹ ہے یا چوتھا آئٹم انکلوڈ ہوگا اور اس کی بنا پہ اب w جو ہے اس کی کپیسٹی 11-7 جو ہے وہ رہ جائے گی 5 11-6 جو ہے اس کی بنا پہ باقی کیپیسٹی 5 ہے اور جب میں کیپ ادھر آؤں گا یعنی کہ i کی value 3 اور w کی ویلو 5 ہوگی تو یہاں پہ مجھے پھر ایک ملے گا اور اب 5 میں سے جب میں تیسرے ایلیمنٹ کا وزن 5 نکالوں گا تو دیکھیے ڈبلو اب 0 رہ گیا تو نتیجہ یہ نکلا کہ جو سلیکٹڈ آئٹمس ہیں وہ ہیں 4 اور 3 جن کی بنا پہ مجھے میکسیمم ویلو ملتی ہے چوتھا جو ہے اس کی 22 ہے اور تیسرا جو ہے اس کی 18 ہیں شیورلی ان کو ایڈ کریں تو آپ کو حاصل ہوا چالیس اس مثال سے ڈائنامک پروگرامنگ کی وضاحت تو پھر ہوئی اس میں جو کاروائی ہم نے کی وہ بھی آپ کے سامنے ہے لیکن میرا خیال ہے کہ آپ کو شاید اس چیز کا بھی اب احساس ہونے لگ پڑے کہ یہ ڈائنامک پروگرامنگ ایز اے اسٹریٹجی کافی پاورفل ہے ہم نے تین مثالیں کی ہیں جن کا آپس میں کچھ تعلق نظر تو نہیں آتا وہ بالکل ڈفرینٹ ایریا سے ہیں البتہ سلوشن کے لحاظ سے ایک اپروچ تینوں میں بڑی کارآمد ثابت ہوئی ڈائنامک پروگرامنگ ایک پاورفل ٹیکنیک ہے اس کی مثالیں ہم بعد میں بھی دیکھیں گے آج کے لیکچر کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے فی الحال ہم ڈائنامک پروگرامنگ کو خدا حافظ کہیں گے انشاءاللہ اگلی دفعہ میں ایک نیا ٹاپک شروع کروں گا البتہ آپ ڈائنیمک پروگرامنگ کی مثالیں اور جو کتاب میں ہیں یا کہیں اور آپ کو ملتی ہیں ان کو ضرور دیکھیے اس سے واقعی یہ چیز آپ کے سامنے آئے گی کہ یہ ایک انتہائی پاورفل ٹیکنیک ہے اگلے لیکچر تک خدا حافظ